یا نبی اے نبی جاہ دل کفار منافقین کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور اے نبی ان پر سختی کیجیے و ماہ جہنم اور ان کافروں منافقوں کا ٹھکانا جہنم ہے وہ بھی سل مسید اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی نبی اللہ ہالو وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ حضور کی بے ادبی کر دیتے ہیں اور پھر جب ان کی گرست کی جائے تو یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں نہیں نہیں ہم تو حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں ہم کیسے ایسی بات کہہ سکتے ہیں والا قد قالو کلی متل کفری شک انہوں نے کلیم کفر کہا وہ کفرو بادہ اسلام اور اسلام لانے کے باوجود اب کافر ہو گئے وہ بما لم نالو اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جسے وہ نہ پا سکے انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا وہ ارادے میں کامیابی نہ ہوئی تو اب وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی منافقوں کی عادت تھی کہ وہ پہلے کوئی جھوٹی بات کہتے کسی کو بہکانے کی کوشش کرتے اگر کوئی بہک جاتا اور ان کی باتوں میں آ جاتا تو ٹھیک ہے اور اگر وہ سامنے سے انہیں جواب دیتا اور حضور کی تعظیم کا درس دیتا اور یہ شکایت کر دیتا تو یہ جھوٹ بول دیتے کہ ہم نے تو اس کو کہا ہی نہیں یہ ہماری دشمنی میں کہہ رہا ہے اس طرح جو ہے یہ بات چونکہ تنہائی میں کہی ہوئی ہوتی ان کا کوئی گواہ نہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے راز کو کھول دیا اور بتا دیا کہ انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں اب یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے ایسی باتیں نہیں کہیں یہ مسلمانوں سے جلتے ہیں صحابہ کرام سے حسد رکھتے ہیں کیوں اس لیے کہ حضور نے صحابہ کرام کو دنیا اور آخرت کے خزانوں سے مالا مال کر دیا اور صحابہ کرام کو وہ مقام دیا انبیاء اور خاص خاص فرشتوں کے بعد سب سے بلند و بالا مقام صحابہ کرام کا ہے شاثر وما نہ کم انہیں کیا چیز بری لگی صرف یہی چیز بری لگی اللہ انہیں برا نہ لگا مگر یعنی صرف یہی بات بری لگی ان اغناهم اللہ, ورسوله من فضل اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو غنی کر دیا اب دیکھیں غنی کرنے والا اللہ ہے لیکن یہاں فرمایا اللہ نے بھی غنی کیا اور رسول نے بھی غنی کیا پتہ چلا دینے والا اللہ ہے تقسیم فرمانے والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی آیت کے باوجود بھی کوئی حضور کے مقام و مرتبے کو اگر تسلیم نہیں کرتا تو وہ قرآن پاک کے نور سے منور نہیں ہے فع ی تو خیر اللہ پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے وہ یا طلح اگر وہ منہ پھیر لیں یو آب مدابن علی من پھر دنیا وال آخرہ اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا دنیا بھی ان کی تباہ ہوگی اور آخرت میں بھی تباہی ہے وما لم فل اردیوںسی ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا جو اللہ کے عذاب سے انہیں بچا سکے وہ اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں من آد اللہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا لائن آتا من منفک اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے مال عطا فرمایا یہ سالبہ تھا ایک شخص تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے مال کی کثرت کی دعا کیجئے تو آپ نے فرمایا اے سالبہ تھوڑا مال ہو اور بندہ اس کا شکر ادا کرے اس زیادہ مال سے بہتر ہے کہ جس کا بندہ شکر ادا نہ کرے پھر آیا پھر اس نے گزارش کی پھر آیا پھر گزارش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اس کے لیے مال کی کثرت بہتر نہیں ہے یہ اس وقت منافق نہ تھا سک مومن تھا لیکن جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اللہ دوبارہ و بطالا کے حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی مال کی کثرت کی اس کی بکریاں بڑھنے لگیں مدینے کی جگہ تنگ ہو گئی اس کی بکریوں کے لیے تو یہ بکریاں لے کر مدینے سے باہر چلا گیا اب وہ ہاتھ سے غیر حاضر رہنے لگا جمعے کے دن آتا نماز جمعہ پڑھنے کے لیے پھر اتنا مال میں مشغول ہوا کہ جمعہ بھی چھوڑ دیا پھر اتنا دین سے دور ہو گیا مال کی محبت میں کہ جب زکوٰۃ کا حکم آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ لینے کے لیے اپنا عامل بھیجا قاصب بھیجا اس نے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے لیے جو جانوروں کی زکات ہے وہ آپ نے مانگی ہے تو اس میں حساب اس طرح ہوتا ہے کہ چالیس بکریاں ہوں تو ایک بکری اللہ کی راہ میں دینی ہے اس نے جب اپنا حساب کیا تو بہت ساری بکریاں بن رہی تھیں بہت سارے جانور بن رہے تھے تو اس موقع پر یہ منافق بن گیا اور اس کا ایمان ضائع ہو گیا اور اس نے حضور کی بے ادبی کر دی اور کہنے لگا یہ زکات ہے یا کوئی جرمانہ ہے یہ تو مجھے تاوان لگتا ہے جس کو ہماری اصطلاح میں ٹیکس کہتے ہیں میں نہیں دوں گا میں بھی سوچوں گا یہ بات جا کر اس کاشت نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ سالبہ تباہ ہو گیا یعنی اتنی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا کہ اب اسے ایمان نصیب نہیں ہوگا اور کار وہ اسی نفاق کی حالت میں مر گیا اور نفاق کی حالت ہی میں یعنی اس توبہ نہیں کی دل میں وہی نفاق ہے جب لوگوں نے اسے ملامت کیا تو یہ صدیق اکبر کے سامنے آیا مال لے کر حضرت عمر کے سامنے آیا مال لے کر لیکن آپ نے فرمایا کہ ہمیں حضور نے تیرا مال لینے سے منع کر دیا ہے اگر یہ مومن ہو چکا ہوتا تو لے لیتے لیکن یہ دل سے منافق کی تھا لیکن جب لوگوں نے اسے بہت ملامت کی تو لوگوں کی ملامت سے ڈر کے وہ دینے کے لیے آیا فرمایا انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دے گا لام ضب اللہ کے معنی ضرور نس سد دا لام کے معنی ضرور اور نون جو ہے وہ بھی ضرور کے معنی میں ضرور ب ضرور ہم صدقہ دیں گے اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے ولا نکو نینس اور ضرور بضرور ہم نیکو کاروں میں سے ہو جائیں گے جیسے ہمارا حال ہے کہ ہم یہ کہتے ضرور ہے ارے میرے پاس مال ہو اتنی مزید بناؤ اتنے مدرسے بناؤ اتنی خدمت کروں لیکن مال آنے کے بعد کیا ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں فلم فکلی پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مال دیا باخیلو بھی تو اس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا و اور انہوں نے منہ پھر لیا بہم موردون اور وہ منہ پھرنے والے ہیں فع قبہ قن فی قلو بھی یل قو ہو بس اللہ نے ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک نفاق کو رکھ دیا اس دن تک نفاق ہے جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے حضور کی بےدب کرنے کی وجہ سے ایمان ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا بیما اخلف اللہ مَا وعدوه। یہ اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی نافرمانی کی وعدے کی خلاف ورزی کی وہ بیما کانو اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے علم یا کیا انہوں نے نہ جانا ان اللہ یا عالم بے شک اللہ تعالی ان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے وہ اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے جو باتیں دل میں ہیں وہ بھی جانتا ہے جو چپ کے چھپ کے یہ باتیں کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے وہ ان اللہ اللہ بے شک اللہ ہی تمام غیبوں کا حقیقی جاننے والا ہے اس کی عطا کے بغیر کوئی غیب نہیں جان سکتا اور جسے غیب کا علم ملا اللہ کی عطا سے ملا اللہ یل میزون فردا قو اب منافقین جو ہے ان کا دل تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو پھر وہ یہ کرتے کہ مسلمانوں پر الزام لگاتے اگر کوئی مسلمان اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کرے تو کہتے ہیں ریاکار ہے دکھلاوا کر رہا جسے بعض لوگ اپنی دولت قربانی میں خرچ کرنا پسند نہیں کرتے تو اب جو لوگ اللہ کی راہ میں قربانیاں کرتے ہیں تو وہ ان پر بغیر تحقیق کے الزام لگا دیتے ہیں ایک سارے دکھاوے کی قربانیاں ہیں تو آپ ان کو دکھاوے کی قربانی کہہ رہے ہیں تو خود اخلاص کے ساتھ آٹھ دس قربانیاں تو کریں اللہ نے اتنا مال دیا ہاں خود بیس پچیس قربانیاں اللہ کی رضا کے لیے کر چکے ہوں اور پھر کوئی کرتا ہو اور واقعی اسے کنفرم پتا ہو اور کنفرم پتا چل بھی نہیں سکتا کیونکہ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے دل میں کیا نیت ہے ہم کیا جانے تو کسی پر بدگمانی کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزب تبوک کے موقع پر جب بہت زیادہ مال دیا حضرت عبدالرحمٰن بن آف نے صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق نے اس سب کے سامنے دیا تو منافقوں نے کہا سارے ریاکار ہیں، ہے دکھلاوا کرتے ہیں الدین الکین فدقت وہ لوگ کہ جو صدقات میں مومنوں کو تانا دیتے ہیں ان پر ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں تو جو زیادہ دے اسے بولیں دکھلاوا کرتا ہے اور ایک صحابی تھے ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ کرم اتنا مال پیش کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا ساری رات باغ میں مزدوری کی اور ساری رات باغ میں مزدوری کرنے کے بعد آپ کو چار سا کھجور ملی ایک سا تقریباً چار کلو کے آس پاس ہوتی ہے تو یہ سولہ کلو کھجور آپ اپنے گھر پہ لے کر آئے آٹھ کلو کھجور آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھی اور آپ آٹھ کلو کھجور لے کر یعنی دو سا کھجورے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ خدمت میں آئے اب بتائیے جہاں پر ہزاروں درہم اور دینار دیے جا رہے ہوں اس میں یہ آٹھ کلو کھجوروں کی بظاہر کیا ویلیو ہے تو منافقین مذاق اڑانے لگے کہنے لگے اب اس کی آٹھ کلو کھجوروں کو کیا کریں گے یہ آٹھ کلو کھجوریں اٹھا کے لا رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ان کے صدقے کو ایسا مقبول فرمایا آپ نے فرمایا کہ ان کی آٹھ کلو کھجوریں سب پر فوقیت لے گئیں اور آپ نے فرمائی اتنی بابرکت ہیں کہ مال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے آپ نے ان کی کھجوروں کو لیا اور فرمایا کہ ہر ہر ڈھیری پر ان کی کھجوروں میں سے دو دو تین تین کھجوریں ڈال دو تاکہ سب مال میں برکت ہو جائے اللہ نیت کو دیکھتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مال کی کسرت ہے یا قلت ہے لا یجدون اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دینے کی طاقت نہیں رکھتے الا جوہد ہوں مگر جو انہوں نے مزدوری کی ہے وہی وہ دیتے ہیں فیسخرون خرو پس ہوں وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں سخی اللہ منہم اللہ اس مذاق کی سزا دے گا علیم اور ان کے لیے دردناک اذاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہے کوئی حضور کی بےعد بھی کرے تب بھی آپ ان کے لیے استغفار کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کا غضب نازل نہ فرمائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ اللہ تعالی۔ حضور کے غستاخ کی مغفرت نہیں فرماتا فرمایا محبوب آپ اگر استغفار کریں گے اور ان کی سفارش کریں گے تب بھی اللہ ان سے اتنا ناراض ہے کہ انہوں نے آپ کی بھی ادبی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے اور آپ جس محبوبیت کے مقام پر فائز ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے استغفر لہو اے محبوب آپ ان غصہ خان کے لیے سفارش کریں او لا تستغفر لہو یا آپ ان کے لیے سفارش نہ کریں دونوں برابر ہے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے کہ انہوں نے آپ کی بھی ادبی کی ہے اللہ ان کی بخش نہیں فرمائے گا جب تک یہ توبہ نہ کریں ان تستغفر تخر لہو سبعین مرتن اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ سفارش کریں فن یغفر اللہ علم پھر بھی اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا یعنی گستاخی نبی جو نبی کا غستاخ ہے وہ اتنا بد نصیب ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی غستاخی کرنے والا دنیا اور آخرت میں تباہ ہے اللہ ہم سب کو با ادب بنائے بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے کفرو بلس ہی دیکھیں ان منافقوں نے حضور کی بے ادبی کی لیکن حضور کی بے ادبی کرنا در حقیقت اللہ کی بے ادبی کرنا ہے حضور کا انکار کرنا در حقیقت اللہ کا انکار کرنا ہے فرما یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا دل کومل فاسقین اور اللہ نا فرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا